أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمبر سولة نم سولة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوشی اوسنی کالا تخزم فرد دمانا تخزب فرد لا حدیث کو ایک ایک بنیاد اسلامی بنیاد اور ایک اساس کے طور پر نقل کر رہے دو جملے کے حدیث کیا ہے ترمی نے اس حدیث کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور دوسرے لوگوں نے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اوسنی کچھ وسیعت کریں میں لا تخذ لا تخذ یعنی غصہ مت کرو غصہ تو آ آئے ہی جاتا ہے کیا مطلب ہے غصہ استعمال نہ کرو غصہ تو آئے گا لیکن غصہ آ جائے تو غصے کو پی ڈالو غصے کو استعمال نہ کرو جذبات میں نے آج آ جا جاؤ لا تقصب آدمی سنا چلا گیا ایک فر دادا میرارن ایک عرصے کے بعد پھر آیا یار سلاؤ نہیں آپ مجھے کچھ وسیعت کر دیں آپ نے فرمایا لا تق اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا کیوں بھائی غصہ نہیں کرنا آدمی کی ماں بھی کہتے بیٹے خبردار غصے سے کام نہیں کسی لڑنا جھگڑنا نہیں کیوں بھائی جاہل سے جاہل ہم آتے ہیں کہ اللہ رسول وسیعت کریں وسیعت اتنی معمولی تھی جو سب کرتے ہیں نہیں اطمینان ہوا چلا گیا ایک عرصے تک اب وہ سوچتا رہا ہوگا کہ اللہ رسول بھول گئے ہیں پھر تیسری مرتبہ آیا جا یا اس نے رسول اللہ اللہ رسول آپ ذرا کچھ وسیعت کر دیں آپ نے پھر وہ اللہ تغب غصہ مت کرو جتنی باہر آیا وہی اللہ اکبر مختصر ہے ہم پوری حدیث بیان کریں متول وہ آدمی گیا سوچنے لگا اور کہا کہ اب میں اضافہ کر کے تجربہ کرتا ہوں کہ آخر اللہ کے رسول وقفے وقفے سے تین مرتبہ گیا کہ وسیعت کرے تینوں مرتبہ ایک ہی وسیعت کیا لاتب غصہ مت کرو غصہ مت کرو لاہو اکبر کہتا ہے سال بھر میں نے تجربہ کیا اللہ اکبر آج کے میں کیا ریسرچ ہاں؟ کیا کہ آخر ایاگ رسول نے تینوں مرتبہ ایک ہی وسیعت کیوں کہ لا تغذب لا تغذب لا تغذب کیوں تجربہ کرنا شروع کیا کہتا ہے سال بھر کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے کہتا کل ہاف کہتا سال بھر کے تجربے سے معلوم ہوا کہ معاشرے میں سارا فساد سارا بگاڑ کس سے ہوتا ہے اللہ اکبر کہ بھائی ہم لوگ زیادہ جانتے ہوں گے ہم کو بھی تجربہ طلاق کے جتنے مسئلے آتے ہیں پنچانوے فیصد بس کیا بتائیں نہ میں چاہتا ہوں نہ وہ چاہتی ہے کیا خیال ہے جتنے علماء ہو کے سب کو بتا ہے بس کیا بتا میں طلاق دینا چاہتا ہوں نہ وہ طلاق لینا چاہتی ہے لیکن گسا آیا گسے میں ہم نے کہا جاؤ طلاق دیا تک کتنے گھر اجڑتے ہیں صرف اس بنا پر کی بیوی سے تھوڑی سے کوتائی ہوئی سرتاج کا پارا اتنا گرم جاؤ تلاق دیا تلاک دیا تلاک دیا اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب کیا کر ڈالا ہمارے پاس تو آئے گا نہیں اپنے بولی کے پاس جائے گے تلاک پڑ گئی اب کیا چاہیے ہلارا کیا چاہیے اب اب وہاں گھومو انسان گسے میں باپ بیٹے پر بیٹا باپ پر پڑوسی پڑوسی پر کتنے معاملات بگڑ جاتے ہیں اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے مرشت داغا دابا جس کا گسا خوب ہو جائے چہرہ سرخ ہو جائے اور انتقام لینے پر جس نے گصہ دلایا اس کا سر بھی پھوڑ سکتا ہے پاور ہے اپنے گسے کو استعمال کر سکتا ہے لیکن پھر بھی گسا پی گیا اور اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں سب سے بڑا پہلوان یہ ہے جو گسا پی ڈالے تو دوستو ہمیشہ گسا سے بچیں اور جب گسا آ جائے تو کم سے کم اعدب سب سے بڑا علاج کیا ہے تو انشاءاللہ بی اللہ بھی رہے گی بچے بھی رہیں گے نوکر بھی رہیں گے نا? ڈرائیور بھی رہے گا اور اگر غصہ استعمال کریں گے تو پھر سب تو جانے دے گھر بھی اجڑ جاتا ہے جیسے تجربہ ہوا ہے کسا بھی لانو اللہ کتنا صحابی کا ایک جمن کیا کہا اس نے? صحابی نے فوجت رق اللہ ہم نے دیکھا کہ سارا شر معاشرے میں کس کا کس میں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو بچاؤ